وعلی یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک لیے پانچ رمضان مبارک چودہ سو چونتیس سی نے ہجری مغرب کی نماز کے بعد حاضر ہیں آپ بھی روزہ افطار کر چکے ہوں گے بلکہ شاید اس وقت آپ کھانے پر ہوں گے اور سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں توجہ ضرور چاہوں گا پچھلے دنوں کی طرح آج بھی ایک اہم ترین موضوع لیے حاضر ہوا ہوں اگر ان مدنی پھولوں کی مدنی مہک کو صحیح معنوں میں ہم نے اپنے رگو پے میں سمو لیا امید کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ یہ مدینے کی خوشبودار مہکی مہکی فضاؤں کے صدقے میں مہکتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی اللہ, اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تاریخ اسلام کا انتہائی اہم ترین واقعہ ہے کہ جب ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی بڑی پیاری سی کیفیت اس وقت بیان کی جاتی ہے چنانچہ مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے میں پورے اس واقعے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں اور سواری پر آپ کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں پھر حضرت سعین عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرماتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان سے کعبہ مشرفہ کی چابی طلب کی جاتی ہے اور جب کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوا جاتا ہے تو مختلف تصاویر خود ساختہ قسم کی تصاویر وہاں پر بھی بنی ہوئی تھی پھر آکا صلی اللہ تعالی علیہ نے ان تصویروں کو بھی مٹایا میں را کر سل تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جلوہ فرما ہوئے اب سارے لوگ جمع تھے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فاتح بن کر آئے تھے وہ بھی تھے کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے آپ سب کی طرف دیکھ رہے تھے میں آتا ہے اس کے بعد آپ نے کعبہ مشرفا پر دو رکھ نماز ادا کی زمزم پر تشریف لائے में میں جھانکا زمزم نوش فرمایا وزو کیا تو جیسے وزو کیا تو آشیقان رسول صاحب کرام علیہ مردوان آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جس میں منور سے لگے ہوئے پانی کو لینے کے لیے ویسے ہی دوڑے پڑتے تھے یہ منظر دیکھ کر مشرقین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ سے اس کی رعایا کی یہ محبت نہیں دیکھی جو انداز صحابہ کرام علی موردوان کا سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دیکھا اس سے پہلے کی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں خیر مختلف معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بادشر احکام بیان فرمائی پھر آپ نے سرداران قریش کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ایک گروہ قریش اللہ تعالیٰ نے جہلیت کا غرور اور آبا کا فخر ختم کر فخر تم سے دور کر دیا ہے لوگ آدم علیہ السلام کی اولادیں اور حضرت آدم علیہ السلام یہ مٹی سے بنائے گئے تھے پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی جب آپ نے مشرقین کے چہروں کو بغور دیکھا جو انتہائی زند کے عالم میں سر جھکائے ہوئے تھے اور یہ وہی مقام تھا جہاں انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا آپ کو طرح طرح کی ازیتیں دی اور آخر کار آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدین منورہ کا آپ نے سفر اختیار فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسدے کی عالم میں یہاں پر گندگی ڈالی جاتی ہے آج یہ سب لوگ شکست کھائے ہوئے لوگ آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کے حضور حاضر ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح اشار فرمایا بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں اب اب ان کی تو لگ گئی ان کی تو کیفیت ہی غیر ہو گئی اور یہ طرح طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کریم ہیں کریم بھائی ہیں اور کریم کے اولاد ہیں اور اس طرح کی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے خور کرتے ہیں کہ ایک وقتا کہ یہی مجنو سحر،, سحر کرنے والا جادو کرنے والا کہا کرتے تھے اور آج یہ اس طرح کی تعریفیں کر رہے تھے یہ بھول گئے تھے کہ ہم نے ہی بلال حفشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی ازیتوں میں مبتلا کیا تھا علیہ یاسر کو طرح طرح کی ازیتوں میں مبتلا کیا اور انہیں مسلمانوں کو شاہب ابی طالب میں جو, جو ایک مقام تھا جس میں تین سال کا سوشل بائیکٹ کیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی اور پر ایمان لانے والوں کا درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارے کیے گئے بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارا کیا گیا ننے منے بچے بوڑھے سب پریشان تھے مگر ان کو رحم نہیں آتا تھا انہیں میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر اور عہد میں سامنے آئے عہد کے میدان میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دندا نے مبارک شہید ہوئے صاحبۂ کرام غذبات میں شہید ہوئے انہوں وہ لوگ تھے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر ہی روک دیا گیا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی کے لیے انہوں نے اجازت نہیں دی جی ہاں اس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ اور ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والے وہاں تھے اور بڑی تلخ یادوں کی لمبی فہرست اگر غور کریں تو اس وقت سامنے انسان کے آئے کہ یہ کون لوگ سامنے کھڑے تھے اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں بتاؤ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اور پھر ساتھ ساتھ وہ تاریخی کلمات بھی کہنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تاریخ ساتھ ارشاد عطا فرمایا جاؤ تم آزاد آئے جاؤ تم آزاد اب خدیشی مطلب وہاں کے جو روکتے تھے ان کی جو خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوا نا جیسے کہ But فرتے مسرت سے بھی جیسے پاؤں تلے جیسے کہ زمین پر پاؤں نہ ٹکتے ہونا کہ کیا واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں معاف کر دیا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا ایسا فاتح بن کر آنے والا شخص اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے لوگوں کو یوں آن کے آن معافی کا غصہ سنا دے اور ماضی کی ساری تلخیاں ایک طرف اور درگزر کا ایک ٹنڈا قسم کا ایک نمونہ ریتی دنیا کو عطا فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اس طرح کے تو کئی واقعات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتابوں میں ملتے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں ہے بڑے بڑے واقعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوئے مگر آپ نے درگزر سے کام لیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے جی ہاں یہ وہی تھے جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا بہت کچھ کیا گیا جب وہ حاضر رسالت ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علی و علی و نے ان کے کئی اعتراضات کا بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ جواب دیا در درگزر سے کام لیا حتیہ کہ وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے خیر بات ہے ماضی کی تلخیاں بھلا کر در گزر کرنے کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں خود صاحبہ کرام علی مردوان کی سیرت پاک میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں خود سیدہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا انتیاہی دل خراش واقعہ کہ جب آپ کے لخت جگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے بہت محبت کرتے ہیں ہماری امی جان ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عا پر تہمت باندھنے والوں میں اس شخص کا بھی نام تھا کہ جو حضرت جس کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کفالت کرتے تھے جن کی خیر خواہی کرتے تھے ان کا بھی نام تھا اور جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس تہمت میں حصہ لیا ہے تو آپ بے ہو گئے آپ غور کیجئے اگر کسی کے بیٹی کے بارے میں کوئی اسی طرح کی کمزور بات کر دے اور یہاں تو امر مومن عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ تحمد باندھی گئی تھی اور اس کا رد تو قرآن میں بڑا رد بلی گیا سورہ نور کے اندر اس کا جس اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے اور رہتی دنیا تک قیامت تک عاشقہ نمازوں میں میرے امی جان امین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور طہارت کے رتبے کا خطبہ پڑھتے رہیں گے آیت نازل ہو گئی جو نمازوں میں پڑھی جاتی رہیں گی تو اس قدر دل خراش واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے, وہ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی لگتے جگر آپ کی حقیقی شہزادی پر جو توہمت باندھی گئی ان میں بھوٹان باندھا گیا ان میں ایک ایسے شخص بھی تھے جن کا خرچہ پانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چلاتے تھے اور آپ کو یہ مطلب کہ بڑا جھٹکا لگا تو آپ نے جیسے کہ وہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد ان کا خرچہ نہیں چلاؤں گا میں ان کے ساتھ وہ بھلا گا سلوک نہیں کروں گا قرآن پاک کی آئے تحصیل ہوتی ہے معاف کر دیجئے درگزر سے کام لیجیے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مقصرت فرما دے کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا تو آپ وہ پرے اور رس کرتے ہیں اللہ بے شک میں یہی چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے اور آپ نے ان کے ساتھ وہ جو, جو حسن سلوک تھا جو ان کی جو خرچہ وغیرہ تھا جو روک دیا تھا وہ پہ جاری کر دیا درگزر سے کام لیا معافی سے کام لیا ماضی کی تلخیاں بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا اور درگزر سے کام لینا معاف کر دینا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس کو بنیاد بنا کر میں نے چند تاریخ اسلام کے کچھ واقعات بیان کیے اور بہت سارے واقعات ہیں حدیثیں بھی ہیں ارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کی ترخیا بھلا دیجیے بہت کچھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر وہ جوڑا میاں بیوی کا جو کبھی ایک ساتھ تھا آج الگ ہو کر بیٹھا ہو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہو بیوی اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہو شوہر اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہو اور یوں سر پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ماضی میں یہ یہ ہوا یہ یہ ہوا آپ بلا نہیں سکتے بلا دیجئے جو ہوا درگزر سے کام لیجئے معاف کر دیجئے اس کی غلطی تھی آپ اس کو معاف کر دیں اس کی غلطی تب اس کو معاف کر دی کیا نئے انداز سے نئے دور کا آغاز نہیں کیا جا سکتا ہدی سے سنا چلے میں آپ کو چند ایک ہدی سناتا ہوں صدقاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہو سکتا ہے کہ دل کے دروازے پر دستک دے اور تھا کر کے عاشق رسول کا دروازہ کھل جائے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا صدقاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بندے کے افو درگزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جی ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ماضی کی کسی تلخی کو بھلا کر آگے بڑھیں گے درگزر سے کام لیں گے تو کیا کوئی آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی نہیں نہیں اس میں کہاں عزت میں کمی آتی ہے یہ عزت میں کمی آنے والا میٹر ہی نہیں ہے اس سے تو اللہ کی رحمت سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا جی ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے آ کر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں صدقے سے مال میں کچھ کمی نہیں ہوتی صدقے سے مال میں کچھ کمی نہیں ہوتی لہٰذا صدقہ دیا کرو جو بندہ ظالم کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا جو بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ وجل اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا تو غور کیجئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان شان کہ جو بندہ ظالم کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا اور ویسے ادیس موجود ہے کہ جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے بڑھ کر معافی مانگیں گے تو بھی آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی یا آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی بلکہ ظالم کو اگر ملفت واقعی ظلم کیا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ میں چینل پر ہوں اور میں ہی بول رہا ہوں آپ سے تو گفتگو مطلب ایسا تو نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہو کہ آپ مجھے کچھ کہے اور میں آپ کی آواز سنا کال کر سکتے ہیں آپ کال نمبر آپ کے پاس ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ اپنے جذبات آپ کے احساسات یا کوئی کنفیوژن ہے آپ کال کر کے بیان کریں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کال لینا شروع کر دوں گا لیکن آپ غور کیجئے میں بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپس آپ کے پیار اور محبت کے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں اگر ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض ہیں تو ماضی کی تلخی بلا کر معافی درگے سے کام لے کر اولاد کو سینے سے لگا لیں بھائی اور بہن میں اگر ناراضگی جی ہے تو آپ کیا ماضی کی تلخیاں بلا نہیں سکتے کیا تلخیاں تھیں دعوت صحیح نہیں دی تھی کیا تلخی تھی بھائی آپ کو کھانے کا صحیح پوچھا نہیں تھا آپ کو دو کی جگہ پر ایک کا ڈایا تھا فیملی دعوت ملنے کی جگہ پر آپ کو دو افراد کی دعوت دی گئی تھی آپ نے دعوت دی تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر آپ کی دعوت میں شرکت نہیں کی تھی یہی تلخیاں ہوتی ہیں آپ کی کیا تلخیاں اچھا مار پیٹ ہو گئی تھی ہتھاپے بھی ہو گئی تھی اچھا ساری باتیں سنائی تھی ماں باپ تک چلا گیا تھا کیا کوئی راستہ نہیں ہے درگزر کا کیا کوئی راستہ نہیں ہے معافی کا اس نے توڑ دی جگہ رشتہ اس نے توڑا ہے وہ چلا گیا چھوڑ کر بھائی ظلم اس نے کیا تھا اچھا ظلم اس نے کیا تھا ہاں بھائی اس نے ظلم کیا تھا وہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے میں کیا کر سکتا ہوں آؤں میں تم حدیث سناتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کا فرمانے عالی شان آپ کو سناتا ہوں ان اللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا جی ہاں حضرت سعید نبو حریر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے سید, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کا حساب نرمی سے لے گا اور اس نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا جنت میں لے جانے والا عمل جنت میں لے جانے والا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہمارے ماں باپ باپ و قربان و خصلتیں کون سی ہیں ارشاد فرمائے جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ سلے رحمی کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جب تم ایسا کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب تو ہمت کیجیے اٹھائیے فون کال کیجیے جس سے آپ ناراض ہیں معاف کر دیجیے وہ نہیں کال کر رہا آپ کال کر لیجیے آپ کال کر لیجیے کہ یار کوئی صورت ہے ملنے کی ملنے کی کو سورت ہے سلو کی کچھ سورت ہے درگزر کی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ سے کچھ جارحانہ گفتگو کر دے ارے ہر کوئی تو چینل پہ بیٹھا نہیں ہوگا اور بیٹھے تو ہر کوئی مانے ضرور نہیں ہوتا اور زبان میں ایسی اللہ تاثیر عطا کر دے اللہ کرے دعا کرے کہ دل میں اتر جائے بات ایک کاش مگر کوئی تو ہوگا اللہ کی رحمت سے جو جس کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہوگی اور وہ ہمت کرے گا کہ آئے چلو یار ترکیب بناتے ہیں سلو کر لیتے ہیں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرتے کیا دیا کو ماضی کی تلخیوں نے جدائی نفرت خون خرابہ کیا دیا ہے؟ آپس میں الگ الگ ہو گئے بٹ گئے خاندان کے خاندان اجڑ گئے گھر کے گھر اجڑ گئے پھر ماضی کی تلخیوں کو سامنے رکھ کر صرف یہ کہہ دیا وہ سن لیا یہ غرض وہ غرض یہ مفاد وہ مفاد ان سب کو سامنے رکھ کر ہم کو ملا کیا ہے تکلیف اٹھائی ہے کون سی راحت ملی ہے پریشانی اٹھائی ہے کون سا سکون ملا ہے ہم کو کچھ بھی تو نہیں ملا معاف کرنا اختیار کیجیے درگزر کرنا اختیار کیجیے معافی مانگنا اختیار کیجیے اور اگر کوئی آپ کو کوئی دو باتیں سنا بھی دے تو کوئی دو باتیں کر بھی دے تو کوئی بات نہیں آپ مسجد آگے بڑھیے صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بات سن لیجیے اس کو ہو سکتا ہے وہ نکال دے نکل جانے دیجیے پھر مسکراتے ہوئے کہیے ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ بجاؤ کہہ جی آپ کا غصہ بجا ہے مگر کوئی صورت ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں ہم دونوں پھر مل جائیں ہمارے سینوں سے کینوں بکس نکل جائے اور ہم اللہ تعالی کے نیک بندے بن کر بھائی بھائی بن کر رہنا شروع کر دیں کوئی صورت بنائیے دیکھیے بیچ میں مطلب مت آئیے گا وہ جو لوگ جو ہو سکتا ہے اس میں بعض بہت لڑا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جھگڑا لو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ یوں مشورے کرنے کے لیے بیٹھو گے نا کہ یار کیا کروں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی جھگڑالو قسم کا یا جس کے دماغ کے اندر عجیب و غریب قسم کی وہ فساد پہ کیڑا پھنسا ہوا ہوگا وہ بار بار آپ کو کہے گا نہیں نہیں نہیں نہیں تو چھوٹے باپ کا تو کیوں چھوٹے باپ کا بنے گا اس کو آنا چاہیے اس نے غلط کی تھی میری معافی مانگے گی تو کی معافی مانگے گا اس کی ماں ہو سکتا ہے اس کو چڑھائے اس کا باپ اس کو چڑھائے اس کی بہن اس کو چڑھائے اس کے گھر والے اس کو چڑھائے پڑوسی اس کو چڑھائے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ دیکھیے کہ رب کی رضا کس کام میں ہے آپ کے رب کی رضا کس کام میں ہے بس یہ غور کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا آپ کو کہاں مل رہی ہے اسلام کا پسندیدہ عمل کون سا کرنے جا رہے ہیں ہم اس پر غور کیجیے اور اے لوگوں تم سرو کیوں نہیں کرواتے ہو تم اپس میں لوگوں کو ملاتے کیوں نہیں ہو آپ برباد کرنے کے لیے کیوں آئے آپ اب آباد کرنے کے لیے آئیے اب ملاپ پیدا کروانے کے لیے آئیے آپ درگزر کا درس دینے کے لیے آگے آئیے اب لڑانے کے لیے مت آئیے آئے گی اب کیسے لوگ اب لڑاتے ہیں بعض اوقات ماں اپنی بیٹی کا گھر اچھا دیتی ہے باپ اپنے بیٹے کا گھر اچھا دیتا ہے چھوڑ دیجیے درگزر کیجئے اور درگزر کرنے دیجئے معافی مانگیے اور معافی مانگنے دیجیے اچھا ماحول پیدا کیجیے خوبصورت ماحول پیدا کیجیے ہمارا معاشرہ اجڑا ہوا ہے اجڑا ہوا ہے اس کے پھول اجڑ چکے ہیں اس گلشن کو خزاں لایا ہوا ہے محبتوں اور پیار کا میہ برس دے دیجیے اس سے پھر بہار آ جائے گی ہاں ہاں پھر بہار آ جائے گی ارے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی یہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک ہے اس کی مہک کو لیجیے آگے بڑھیے اور دوستی کر لیجیے جبکہ کوئی مالی شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند ہے کیونکہ الحب فی فلح محبت بھی اللہ کے لیے ولبکز و فلح نفرت بھی اللہ کے لیے میرا یہاں مدعا جو ذاتیات کی وجہ سے انانیت کی وجہ سے خاندانوں کی وجہ سے بعض وقت کاروباری رنجشوں کی وجہ سے آپس میں کہنا سننا ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی لے دیے ہو گئے اس کی وجہ سے غصہ آ گیا گلے اس کی وجہ سے بہت سارے افواہ اس کی وجہ سے اگر کہیں ناراضگی ہو گئی ہے معاف کر دیجیے معافی مانگ لیجئے میں نے بہت فون کیا تھا اس سے فون نہیں اٹھاتا میں کیا کروں مصروف آدمی ہو گیا نہیں کرتا فون کیوں غصہ کر رہا ہے؟ واقعی مصروف اگر آدمی ہے تو آپ کو گسا کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی واقعی مصروفات بھی ہے آپ کو خوش فہمی کی وہ مصروفات بھی میرا فون اٹھائے یہ کوئی بات ہے ناراض ہونے کی میرے نے کال کی تھی اس کو مس کو نظر نہیں آئی ہوگی وہ مجھے کال نہیں کر سکتا تھا یار یہ بات ہے ناراض ہونے کی آپ بتائیے نا اتنی تیسری باتوں تو ناراض ہو جائیں گے میں گھر گیا تھا دروازہ نہیں کھولا تھا کیا یہ بات ہے ناراض ہونے کی آپ بتائیے نا کیا یہ بات ہے ناراض ہونے کی کیا ہوا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کی بڑی مطلب کے کسی شخص تعریف سنی تھی کہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں تو وہ گیا اور حضرت کو دعوت دی حضور میرے گھر تشریف لائے حضرت دعوت قبول فرما لی جب وہ حضرت تشریف لائے دروازے کو دستک دی تو اندر وہ میزبان نے دروازہ کھولا تب وہ آپ نے دعوت دی تھی میں حضرت حضور کھانا تو ختم ہو گیا اچھا ختم ہو گیا واپس لوٹ گئے وہ پیچھے دوڑا معاف کر تشریف لائیے تشریف لائے پھر معذرت گردی اچھا کوئی بات نہیں وہ پھر پھر چلے گئے وہ کیا دوڑا ادھر معاف کر دیجیے اب کدوں میں گرا ادھر معاف کر دیجیے میں نے سنا تھا کیا بڑے حلیم اور بڑے کریم ہیں بڑے درگزر والے ہیں میں طرح دیکھنا چاہ تھا آپ نے فرمایا اس پہ میرا کیا دیکھنے کا تھا تو کتا کو بھی گھر پہ بلا ہڈی دکھا تو آتا ہے اور نہ منع کرنا تو چلا جاتا ہے میں نے کون سے کمال کر دیا ارے کیسے عمدہ اور کیسے خوبصورت قسم کے لوگ تھے پہلے یار آج ہم ایسے ہو گئے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ہم لوگ دور بھاگتے ہیں میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا اس کی اوقات دیکھیے کس کی اوقات کی بات کر رہے ہیں کیا ہے ہماری اوقات پیٹ میں نجاست لیے گھومنے والا اپنی اوقات کی بات کرے گا بتائیے ہماری اوقات ہے کیا ہم نہیں تھے تب بھی دنیا تھی ہم ہے تب بھی دنیا ہم جب نہیں ہوں گے تب بھی دنیا ہوگی ارے ہماری زندگی کتنی ہے یہی مختصر زندگی کیا لڑنے جگڑنے میں اور نفرتوں میں گزار دیں گے جدائیوں میں گزار دیں گے ایک ہو جائیے اور اے لوگوں سلوک کراؤ آپس سے دوستیاں کراؤ آپس سے محبتیں کراؤ ہمیں تمہیں بہت پیاری حدیث سناتا ہوں جی ہم کہ حضرت سیدنا انس ربضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے ہم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت سید عمر ربضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں مسکرائے فرمایا میرے دو امتی اللہ عز و جل اللہ کے سامنے گٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ایک عرض کرے گا یا اللہ عزل میرے بھائی سے مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے تو اللہ تبارک و تعداد ارشاد فرمائے گا تم اپنے بھائی سے کیا بدلہ لو گے اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی وہ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب پھر میرے گناہ یہ اپنے سر, اپنے سر لے لے یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمہ کرم سے آنسو جاری ہو گئے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ایک عظیم دن ہوگا اور لوگ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے اٹھا لیے جائیں پھر فرمایا اللہ اجزا وجل مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا اوپر دیکھو تو وہ اپنی نگاہ اٹھائے گا عرض کرے گا یارم اجزب اجل میں سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جنہیں موتیوں سے مزین کیا گیا ہے یہ کسی نبی کے لیے یا کسی صدیق کے لیے یا کسی شہید کے لیے ہے اللہ عزب اجل اشاد فرمائے گا اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے وہ عرض کرے گا اس کا مالک کون بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو, تو اس کا مالک بن سکتا ہے وہ عرض کرے گا خولا وہ کیسے اللہ تبارک اللہ تمہارا کو تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر کے اپنے اس بھائی کو معاف کر کے وہرض کرے گا مولا میں نے اسے معاف کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا آئے ہائے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان صلح فرمائے گا تو آپس میں صلح کروائیے آپس میں دوستی کروائیے آپس میں محبت پیدا کروائیے آپس میں دوریاں اور نفرتیں مت کروائیے میں خصوص ان لوگوں سے ارض کرتا ہوں جن کی طبیعت میں لڑانا جھگڑا جھگڑا کروانا ہے وہ پڑوسیوں کو میں ارض کرتا ہوں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے پاس جا جا کر اپنے دیگر پڑوسیوں کی گیمتیں چگڑیاں اور تہمتیں ہیں میں ان کاروبار میں اس جاب کرنے والے اس پارٹنرشپ کرنے والے میں ہر اس فرد سے ارض کرتا ہوں جن کی طبیعت کے اندر لڑائی اور جھگڑا کروانا ہے ایک دوسرے کی برائی کروانا ہے یہ بیٹھا ہے تو اس کی برائی کریں گے وہ چلا جائے گا دوسرا آئے گا تو اس جانے والے کی برائی کریں گے وہ جائے گا تو اس کی برائی کریں گے ارے عجیب لوگ ہو آپ وہ اگلا برائی وہ برائی کیے چلے جا رہا ہے اور آپ بھی مسکرا کر سنتے چلے جا رہے ہیں اور شیٹ صاحب کی ہام یہاں ملاے چلے جا رہے ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آج وہ اس کی برائی کر رہا ہے کل وہ آپ کی برائی کرے گا پرسوں کسی اور کی برائی کرے گا اس طرح مطلب کہ اگر ایسی بھینے ہیں جن کے مزاج کے اندر لڑائی جھگڑا ہے ایسے دوست ہیں جن کے مزاج میں لڑائی جھگڑا ہے یا اس کو اس کو جج کرنا کیا مشکل ہے آپ کہیں کہ نہیں ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں ہم اس کی بہتری چاہتے ہیں ہم اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو شرح رہنمائی لے لیجئے کسی عالم دین سے دورت سنوں تو فون کر لیجیے مبنی مذاکرے میں فون کر لیجئے مدنی مذاکر میں پوچھ لیجئے کہ کیا اس انداز سے یہ کام کرنا اگر کوئی کرے آپ اپنا نام مت لیجیے بھائی یہ درست آپ اپنے طور پر کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں گھر گھر ٹوٹ گئے محلے کے محلے اجڑ گئے قوموں کی قومیں لڑ پڑی افراد کے افراد لڑ پڑے کس وجہ سے کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بات کی ہے اپنی نفس کے لیے کی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کو بات کی ہے یہ اپنی نفس کے لیے کی ہے اپنی خواہشات کے لیے کی ہے کہ وہ اس سے ٹوٹے اور آپ کو مل جائے کیا اس سے کہیں حسب تو نہیں آئی کہیں غرور تو نہیں ہے بکس تو نہیں ہے کئی کینا تو نہیں ہے طرح طرح کے یہ گناؤ بھرے امراض تو نہیں ہے گیبتوں میں تو نہیں پڑ گیا تو سوچئے اور آپس میں اتفاق پیدا کیجیے میرے چینل کے ناظرین اے میرے منتریچر کے ناظرین ماضی کی ترخیا بلا دیجیے بلا دیجیے بلا دیجیے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت دور کا آغاز کرتے ہیں عمدہ دور کا آغاز کرتے ہیں رمضان مبارک کا یہ رحمت کا اشرہ ہے اللہ تعالی کی مزید رحمتیں پانے کے لیے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنی تمام ماضی کی تلخیاں جس نے مجھ پر ظلم کیا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اللہ کی رضا کے لیے سب بلاتا ہوں اور میں اسے دوستی کر لوں گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس صورت میں کہ جبکہ کوئی مان شرعی نہ ہو کوئی فتنے کا خوف نہ ہو اور بہت ساری چیزیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم بعض اچھے کام کرنے بھی جاتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں پراپر چونکہ علم نہیں ہوتا تو اچھا کام بھی کرنے کا طریقہ برا ہو جاتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم ہر وہ کام جو ہم نے کرنا ہے ہم اس کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ کالس آ رہی ہیں کال سنائیے باپا کا بھی باپا کی بھی زیارت کرواتے رہیے اور مجھے کال بھی سناتے رہیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> میرا یہ سب سوال یہ ہے آج کل جیسے ہم دکان کے اوپر اپنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب روزے کی حالت میں ہمیں خاص کوئی مطلب اس کو منانے کی نہیں اگر جھوٹ بولتے روزے کی حالت میں اس سے روزے میں ہمارے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ سکامت دیں میری شادی ہوئی تو میرے میرے دعا دعا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے اور دیکھیے جس طرح گیبت کی جائے صورت ہے نا اس طرح جھوٹ کی بھی جائے صورتیں موجود ہیں اور اب وہ کون سی سورت ہے جس جی صورت میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آیا وہ صورت جواز کی طرف جاتی ہے نہیں جاتی میں اس کے متعلق کہہ نہیں سکتا کیونکہ سوال آپ کا اتنا زیادہ میرے سامنے واضح نہیں ہو سکا اگر سوال واضح کر کے کر لیں تو انشاءاللہ شاء ہو سکتا ہے رات مدنی مذاکرے میں پوچھ لیں بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا بھی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد سوال سنائیے میرا نام ہے علی زمان میں ریلوے ریل لوگوں سے, سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ جو ہے نا مجھ سے بات نہیں کرتی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے بہت غصے ہوتی ہے اور بھائیوں سے پیار کرتی ہے لیکن میرے سے محبت نہیں کرتی تو اس کا کیا جواب ہوگا ماں محبت کرنے والی ہوتی ہے بلکہ ماں تو مطلب ہے ہی م... محبت کی کہتے کہ نشانی محبت کی علامت محبت کی پہچان اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ماں کا ایسا دل دکھ گیا ہو جس کی وجہ سے ماں کے وہ مزاج میں ایسی بات آ گئی ہو لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے اور ماں اپنی اولاد سے کیسے نفرت کر سکتی ہے جن تکلیفوں کو برداشت کر کے ماں نے ماں نے ہم کو جنم دیا ہم پیدا ہوئے اور جو ہماری پرورش میں ماں نے تکلیف اٹھائی ہیں اور جو پریشانیاں اس کو ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ بعض اوقات اولاد کی زبان سے کچھ ایسے جملے سخت جملے نکل جاتے ہیں ماں کے لیے جو ماں کا دل توڑ کر رکھ ہیں اور بعض اوقات اللہ کی پناہ ماں کی زبان سے بدعا میں نکل جاتی ہے تو میری تو آپ سے مدنی التیجہ یہ ہے کہ اب اس طرح بر ملا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے بالکل اپنی پہچان کے ساتھ نہ پہچان کے ساتھ سوال آئے تو ایسا سوال ہنر نہیں کرنا چاہیے نام وغیرہ کا دینا چاہیے البتہ آپ کو میں یہی مد ملتجا کروں گا آپ کو کہ آپ ماں کو منائیے اور ماں کو راضی کیجیے یہی کیفیت ماں کے آگے رکھ دیجیے کہ ماں مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے مجھے, مجھے بتا میں اپنی اس کمزوری کو دور کروں اور ہر اس ماں تک میں ارض کروں گا کہ اپنی اولاد کو اگر ماضی کی بھی کوئی ایسی باتیں ہیں اگر اولاد نے کوئی تکلیف پہنچا بھی دی ہے تو اپنی اولاد کو معاف کر دیجئے کوئی ماضی کی تلخیاں بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کیجئے ماضی کی نفرتوں کو رکھ کر آپ اپنے حال کو کیوں جھلس رہے ہیں ہال جھلس جاتا ہے اس سے حال جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو میں ہر اس ماں سے ارض کروں گا کہ جس کا دل دکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو معاف کر دے ہر اس باپ سے ارض کروں گا جس کا دل دکھا ہوا ہے اپنے بیٹے کو معاف کر دے اپنی اولاد کو معاف کر دے اور ماضی کی تلخیاں بھلا کر ایک نئے محبت کا دور چلائیں نئے پیار کا دور چلائیں گھر امن کا گھیوارہ بنائیں ولّہ تعالیٰ عالم و رسول عالم ازب اجلّہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سنائیے السلام علیکم احمد اللہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نصر الدین ہاشمی یلگر ہے میں ہندوستان کرناٹک گلبرگا شریف سے بات کر رہا ہوں عمران صاحب ہمارے آپ سے ہم بہت خوش ہیں آپ ہم ہم آپ عاشق ہیں ہمارے حق میں تھوڑا دعا کیجیے خیر و برکت کے لیے اللہ, اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رفائی سے بچائے امن اور پیار و سکون عطا فرمائے آمین. بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ ہم لینے والے بنتے ہیں یعنی ہمیں خوشیاں ملنی چاہیے لوگ ہمیں خوشیاں دیں لوگ ہمیں لوگ ہم سے معافی مانگیں لوگ ہمارا حق ادا کریں لوگ ہمارے ساتھ یہ کریں لوگ ہم سب کریں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں ہم وہی چیز دوسروں کے لیے بھی کریں ابھی سے پاک بازے ہے مومن لی پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے قدرتوں کے ساتھ نفرتوں کے ساتھ رہے بوکینا کے ساتھ رہے بغز و کینہ کے ساتھ رہے آپ کچھ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں لوگ مجھے خوش رکھیں تو آپ بھی لوگوں سے محبت کریں آپ بھی لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی جو گھریلو زندگی تھی کبھی اس کا مطالعہ کریں کس قدر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امہات المومنین کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز تھا آپ کو یاد ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا آپ تصور کیجئے وہ کیسا ایک خوبصورت زندگی کا انداز تھا زندگی کو خوش خوشیوں کے ساتھ گزاری ہے. یہ جو ہم جو غم مدینہ یا یہ جو جن جس طرح یہ رونا کا جو مندر چنڈ منظر دیکھیں گے یقین مانے اس سے بھی سکون ہے یعنی خوش, خوش رہتا ہے انسان سکون پانے کے لیے کہ انسان کو سکون ملتا ہے تو سکون رونے میں بھی ہے جبکہ اللہ رس رسول کی یاد میں رویا جائے غم مدینہ میں بھی سکون ہے غم آخت میں بھی ان مائنڈوں کو سکون ہے کہ اس ایک قلم کو قرار نصیب ہوتا ہے اور انسان بڑی خوبصورت سے زندگی گزار رہا, رہا ہوتا ہے بڑا مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیونکہ چونکہ میرا موضوع اس وقت گھر میں غم دکھ پریشانی اور نہ اتفاقی دور کرنے کے حوالے سے ہے اور وہ اس وقت ہوگا کہ ہم بالکل ایک لمحے پہلے کی بھی جو تلخی تھی وہ بھی تو ماضی کہلائے گا उसको भी दूर कर दीजिए खाने के खाने से पहले इफ्तार से पहले अगर कोई ना चक्कीसी हो गई थी आपकी कोई आपकी पसंद डिश नहीं बनी थी और आपका ले घर के अंदर काम चाय तो अच्छी बनके मिली होगी नहीं चाय अच्छी है ना हाथ गुजारा करे अच्छा चाय भी अच्छी नहीं, थी, नहीं कल अच्छी मिल जाएगी अच्छा अच्छी आप अच्छी बनाना सीख ले तो मतलब यू अच्छी रही यार दिन भरा रखिए घर चलाना है کنبا چلانا ہے معاشرے میں رہنا ہے تو خوش رہنا سیکھیے در گزر کرنا سیکھیے امید کروں تو یہ اوروں کے لیے بھی کرنے کی عادت پیدا کیجیے تو دوسروں مطلب بعض وقت دھوتے یا ایسا مطلب بے کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور مزاجن مو چڑھا ہوا ہوتا ہے ایسا نہ کیجیے خوشگوار رہیے ہاں اگر روئے گمے مدینہ میں روئے غمے آخرت میں قبر و آخرت غم سے روئے آپ کو دیکھ کر لوگوں کو رونا آ جائے گا اور اس کے بعد جو ان کو سکون نصیب ہوگا وہ سکون ہی کچھ اور ہوگا کون سنائیے میں گام بات کر رہا ہوں میرا نام یاسر ہے تو یہ میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ذہن بنا لیا ہوگا کہ ہم بھی معافی و درگزر سے کام لیں گے اور اگر اور کال ہیں تو وہ بھی سنا دیجیے اچھا کالس پیچھے سے آگے لے لیجیے کالس آپ کی ہمارے سسٹم میں آتی ہیں اور سسٹم سے سننے کے بعد پھر وہ ہمارا جو ایم سی آر ہوتا ہے جہاں سے ٹرانسمیشن آپ ہماری آنیر ہو رہی ہوتی ہے وہاں آتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے سنتے ہیں پھر وہاں سے پھر وہ آگے موو ہوتی ہے اس کے بعد اسلام میں سنتے ہیں سننے کے بعد بعض اوقات اس میں ایڈٹ ہوتی ہے آپ کی آواز بعض اوقات تیز ہوتی ہے تو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کالز پروپر نہیں آ پاتی امیر ہے سنت الحمد کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ لمحوں کے بعد امیر سنت کی بارگاہ میں نات و کلام پڑھے جائیں گے ذرا یہ دیکھیں یہ انداز دیکھیے بتائیے ذرا امیر سنت کا کلوز لیجئے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں مسکرا رہے نا مسکراہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انداز دیکھا آپ نے مسکرانا اختیار کیجئے ہاں کلام پڑھے جائیں گے پھر رونا بھی پھر دیکھتے ہیں ہم امیل سنت کا کس طرح مطلب زاروں کا ترخوف خدا سے آنسو بہاتے ہیں تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے بڑوں میں بھی اس طرح کا انداز آ جائے گھر میں رہے تو محبت تو پیار سے رہیں مسکراتے رہیں اور اگر ایسا موقع آئے کو نعتیں ایسی ہوں تو روئی بھی آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی روئیں گے تو گھر میں مدری ماحول بنا رہے گا آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں کھانا کھانے کھانے کی دعا بھی ہو رہی ہے اور میں بھی حاضر ہوں تو یہ دعا سنا دیجیے امیر سنت کی پوری بل پوری لَامِينْ لَامِينْ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اطْعِمْ لَامِينْ مَنْ أَطْعَمَنِي اللّٰهُمَّ وَسِّعْ لَامِينْ مَنْ فَطَانِي اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا بَارِكْ واربعانا وانعما علينا وافضل الحمد لله الذي أتعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة و علیک یا نبی اللہ یہ کھانا کھانے کی بات کی جو دعا ہے ہو سکے تو اسے یاد کر لیجیے بدی چلے بار بار دیکھیں گے تو آپ کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی اور مدنی ماحول کے قریب آ جائیے آپ کو تب یہ دعا یاد ہو جائے گی ان اس سے بڑی برکتیں ملیں گی اور بڑی راحتیں نصیب ہوں گی بات تھی ہماری درگزر کی معاف کرنے کی تو آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا اہل فضل کہاں ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تعداد میں نہایت طلیل ہوں گے جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو تم کون ہو تو وہ جواب دیں گے ہم اہل فضل ہیں فرشتے کہیں گے تمہارا فضل کیا ہے وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم اسے برداشت کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اچھے عمل والوں کا سواب کتنا اچھا ہے تو آپ غور کیجیے کہ ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے ہمارے رب قریبی قرآن پاک پر یہ درگزر اور برائی کو بھلائی سے ٹالنے کے حوالے سے بڑا پیارا اشادی ہی آسن کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا چاہیے اگر آپ نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے ختم ہوگی اگر آپ آگ بجانا چاہتے ہیں تو پانی سے گجے گی پتھر سے پتھر ٹکرائے گا چنگاریاں اڑیں گی چنگاریاں اڑے گی تو وہ آگ لگے گی تو جب آگ غصہ اگلا گسا تو پھر غصے میں تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے نا تو ایک کو گسا آ گیا آپ سمجھتے نہیں ہو تم نہیں سمجھتی ہو ہاں میں تو نہیں سمجھتی ہوں آپ کون سا سمجھتے ہو تو یہ ایک دوسرے کو سمجھانے سمجھانے میں وہ بچے کونے بیٹے سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ درست ہوتی ہے نا ایک چپ ہو جائے چھوٹا ہو جائے گھر اسی طرح چلے گا مادشاہ اسی طرح چلے گا دو بچوں میں لڑائیں ہو جاتی ہیں باہر محلے میں ان کے ماں باپ لڑ پڑتے ہیں آپس میں بچوں کی وجہ سے ماں باپ لڑ پڑتے ہیں کچھ درگزر کو واف کر دے رہا کو سلو کرنا کوئی سمجھدار آدمی بھی نہیں آ جائے گا یار کیا عجیب آدمی ہو بچوں کی وجہ سے لڑ رہے ہو میلے میں بلڈنگوں میں بہت سارے فلیٹس ہوتے ہیں بچے لڑتے ہیں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں اچھا دو اورتے لڑتے تو ان کے دو شور لڑ پڑتے ہیں مطلب کہ کوئی یہ پتہ لڑائی جھگڑا کہاں سے لے لیا ہم لوگوں نے جھگڑتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے ہم گسا پئیں گے نہیں حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ عزرت سید عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل مجھے اللہ کے گزب سے بچا سکتا ہے فرمایا غصہ نہ کیا کر گسا نہ کیا کرو حضرت سعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے سید الب القین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تم میں دو خسلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا ایک سابی سے فرمایا تم میں دو خسلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایک حریم اور دوسری برد باری برداشت کیجیے ٹالارنس اس کو کہتے ہیں نا قوت برداشت پیدا کیجیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو میں امید کروں کہ آپ غصہ پی جائیں گے میں نہیں کہتا غصہ نہیں آئے گا غصہ پی جائیں گے غصہ پینے والے بنی مسکراتے دیکھیں ابھی امیدر سنت کے مسکراتا چہرہ دیکھیے مسکراتے بنی ارے تو مسکراتے رہیں گے نا تو آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ شاء آپ کے گھر والے مسکرے میں اس میں بالخصوص اسلامی بھائی سے ضرور کروں گا روزہ آپ ہی کو نہیں لگتا روزہ سب کو لگتا ہے لگتا ہے ہمارے ڈبر ہے روزہ لگتا ہے سب کو لگتا ہے روزے میں جتنی زیادہ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں گے اتنا زیادہ لطف و سرور آئے گا کول سنا دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف الفریح احمد ہے اور ابھی میں نے حاجی صاحب آپ کا بیان سنا بہت اچھا لگا اور میں نے بھی نیت کری کہ اسی طریقے سے درگزر سے کام لینے چاہیے اور آپ سے دعا کا دعا کے لیے انتظار کرتا ہوں کہ میرے اور میرے گھر والوں کو دعا کیجئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس طرح سارے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے اور وہ جملہ دوبارہ دوبارہ دو ماضی کی تلخیاں بھلا دیں اور محبت اور پیار امن اور سکون کا ایک نئے دور کا آغاز کریں سب مل جائیں اے مسلمان بھائی بھائی ہو جاؤ آپس میں دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں اب تو رمضان آ گیا رحمت کا مہینہ آ گیا ہے برکت کا مہینہ آ گیا ہے آئیے امیر اہل سمت کی طرف چلتے ہیں وہاں پڑھے جانے والے کلام میں شامل ہوتے ہیں پھر کچھ ہی دیر میں عشاء کی اذان